بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقdir صدق الله العظيم اے مسلمانوں لال مسجد کے واقعے نے مسلمانوں کو خون کے آنسو رلایا ہے مرد ہو یا عورت بچہ ہو یا بچی دین کا غم محسوس کرنے والوں کی آنکھیں ڈب دب ڈبا گئی ہیں ظلم کی سیاہ رات ختم ہونے میں ہمارے اپنے اعمال رکاوٹ بنے ہوئے ہیں تقریباً چھ ماہ سے ہماری بہنیں بیٹیاں اور بھائی جامعہ حدثہ اور لال مسجد میں محصور تھے اور ہیں لیکن کسی عالم دین یا سیاستدان کی غیرت ان ظالم حکمرانوں کو اس شرمناک ظلم سے نہ روک سکی بلکہ الٹا معصوم طلبہ و طالبات ہی کو ملامتوں اور تنقید و اعتراضات کا نشانہ بنایا گیا ترفہ تماشا تو یہ ہے کہ جب ان نوخیز طلبہ و طالبات نے فحاشی اور لاقانونیت کے خلاف عملی کاروائیوں کا آغاز کیا تو خدا کی زمین پر خدا کا نظام چاہنے والوں نے ان کی شدت سے مخالفت کی امریکیوں کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم دینے والے جرنیل نے طلباء و طالبات اسلام سے لاتعلقی اور بیزاری کا اظہار کیا ان جمہوریوں کو آنٹی شمیم اور چینی زناکاروں کے فہاشی کے اڈوں کو بند کرانے پر تو مروڑ اٹھتے ہیں مگر غیر مسلح طالبات پر لاٹھی چارج اور فائرنگ سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی دوسروں کو ایجنسی کا بندہ کہنے والے خود فوجی بوٹوں سے مرعوب ہیں اور استرفوں کی سیاست سے زنا اور فہاشی کو کھلے عام جواز فراہم کر رہے ہیں حکومتی پروپیگنڈوں سے ہوشیار رہیے امریکی بمباری کرتے ہیں اور حکومتی ترجمان فوری جھوٹ بول دیتے ہیں کہ مجاہدین بم بنا رہے تھے کہ وہ پھٹ گیا اور جیسے بدھ کے روز چار جولائی دو ہزار سات بنو کی طرف جانے والے فوجی قافلے پر ہوئے حملے میں تیس سے زائد فوجی مردار ہوئے لیکن حکومتی ترجمان کو صرف چھ نظر آئے اس لیے جھوٹے پر پیونڈوں سے ہوشیار رہیں اور دل بڑا رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالی مخلص مجاہدین کو کامیاب فرمائے گا علماء دیوبند کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر مظلوموں کی مدد کریں اور ظالموں کے ہاتھ کاٹیں اور دیوبندی ہونے کا ثبوت دیں کہ ہم جانشین ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے جن کا تاریخی فرمان ہے اور جو دار العلوم دیوبند کے قیام کا بنیادی مقصد بھی ہے فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ دار العلوم کا ہر فیض یافتہ انگریز کے محل میں شگاف کر دے اور اس مدرسے کا ہر طالب علم ہر قسم کے سامراج کے لیے زہر قاتل بن جائے انگریز کے خلاف بغاوت کے جرم میں خا العلوم کی ایٹ سے ایٹ بچ جائے جنگ بہر حال جاری رہے گی یہ ہمارے اکادرین کے عزائم تھے اور لال مسجد اور جامعہ حفصہ والے اس کی تفسیر ہے اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرمائے کالے انگریزوں اور پرویزی کتوں کو نیست کو نابود فرمائے ان کے بچوں کو یتیم اور خواتین کو بیوہ بنائے ان ظالموں پر سیلابوں طوفانوں اور زلزلوں کا ایسا سلسلہ وار عذاب نازل فرمائے کہ ان کا دم خم نکل جائے اور شریعت کی حکمرانی ہر طرف ہو جائے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما آمین ثم آمین اے مسلمانوں جامعہ فریدیا اور جامعہ حفصہ کے مدیر مولانا عبدالعزیز کو پرویزی کتوں نے اس لیے دشمنی کا نشانہ بنایا کہ انہوں نے وانا آپریشن کے دوران مجاہدین کے حق میں فتوا دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجاہدین کی طرف سے مارے جانے والے شہید اور پاک فوج کی طرف سے مارے جانے والے مردار ہیں اسی لیے انہیں دشمنی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اے مسلمانوں پرویزی کتے اگر ہماری بہنوں بیٹیوں پر آج گولیاں برسا رہے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ امریکہ سے دوستی اور اسلام پسند طالبان سے دشمنی کے بعد ان کے پاس یہی آپشن اور راستہ رہ گیا ہے پاک فوج اور پولیس اور ملشیا کے ہاتھ مجاہدین کے خون سے رنگین ہیں یہ امریکی کتے مجاہدین ان کے بال بچوں عورتوں اور حتیٰ کے دودھ پیتے بچوں کا بھی قتل عام کرتے ہیں کیا میران شاہ میں سترہ جولائی دو ہزار پانچ کا واقعہ آپ بلا چکے ہیں جسے اب دو سال پورے ہونے کو ہے جس میں تیرہ معصوم بچوں اور چھ عورتوں کو پاک فوج کے شر دل جوانوں نے قتل کیا تھا بہرحال خدا نہ کرے لال مسجد شہید کر دی جائے مولانا برادران کو قید کر لیا جائے یا ان کے شہید والد کے ساتھ ملا دیا جائے بہت ساری میری اور آپ کی بہنوں اور بھائیوں کو مسلح سرکاری کتے خون میں نہلا دیں اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے اور وہی مہربان ہے اللہ خیر الحافہ وہ ارحم الراحمین لیکن یاد رکھیے گا اسلامی تحریکیں دبائی نہیں جا سکتی ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے مومن کی صفت ہے ان جیسی تحریکوں کا نتیجہ ضروری نہیں کہ فوری طور پر سامنے آ جائے بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تحریکیں بارآور ہوتی ہیں اور پھر امت کی بیداری کا سبب بنتی ہیں آج یزید کا چاہنے والا کوئی نہیں لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جان دینے والے ہزاروں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں ہیں کیونکہ انہوں نے ایک نیک مقصد کے لیے اپنی اور معصوم بچوں اور بچیوں کی قربانی دی تھی پرویز اور اس کے کتے بھی انشاء اللہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے ان کا نام تاریخ میں صرف لعنت و ملامت کے لیے رہ جائے گا لیکن لال مسجد اور جامعہ حفصہ والوں کا نام چمکتا دمکتا رہے گا جس عقیدے کے لیے آج وفا کا کشی پر مجبور ہیں اس کے لیے قربانی دینے والوں میں انشاء اللہ اور بھی اضافہ ہوگا ایک دن ہم بھی ہوں گے مستحق داد وفا ایک دن ہم بھی ہوں گے مستحق داد وفا آج کوئی ہم سے برہم ہے تو برہم ہی صحیح خبروں میں کہا جا رہا ہے کہ تباہ کن سیلاب نے بلوچستان اور سندھ کے علاقوں میں تباہی مچا دی ہے بیس لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو گئے ہیں امداد نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بھوکو مر رہے ہیں اور جن ہیلی کاپٹروں کو سیلاب زدہ علاقوں میں ہونا چاہیے تھا وہ معصوم طلبہ و طالبات پر فائرنگ اور بمباری میں مصروف ہیں کتنے افسوس اور غم کی بات ہے یہ ہے روشن خیالی کا دور قبائل اور امت مسلمہ کے غیرتمند مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں سے درخواست ہے کہ وہ اس اسلام دشمنی کا جواب دیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یادین تنسر اللہ وہی سب بھی تقدام کم اے ایمان والو اگر تم لوگ اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام پر ثابت قدم فرمائے آمین تم آمین اشترف مجاہدین قبائل بیس جمعہ دستانیہ چودہ سو اٹھائیس ہجری چھ جولائی دو ہزار